बरादरा ने कहास्तानात में गुजर रहा है इतफाक और इतिहाद हर जमाने में जुड़ी रहा है लेकिन इस जमाने में मुसलमानों का इतफाक और इतिहाद और आपस पे में मिलजुल कर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमानों के इतिफाक और इतिहाद को एक आंख से देख भी नहीं सकते इसलिए بہاری کے علاقہ میں باوجود اس کے بالکل سکور ماحول تھا بعض لوگوں نے ایسے پنکھ تسیم کرنے شروع کر دیے تاکہ اہل شدم الجماعت کے خلاف روپے گڈا ہو اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے اس میں پہلی بات یہ یاد رکھے کہ کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوتا ہے کسی کے انظام سے ثابت نہیں ہوا کرتا چنانچے بچوں کو ایمان مجمد یاد کرایا کر جاتا ہے اور ایمان عقیدہ یہی ہوتا ہے اکرار بال نشان و بالقلب جو انسان اپنے دل سے تصدیق کرے زبان سے اقرار کرے وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے اگر کوئی اور آدمی کسی پر الزام لگا دے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور وہ اس کو نہ مانے تو کوئی آدمی بھی اس کو اس کا عقیدہ کہنے کے لیے تیار نہیں اس لیے اہل شد و جماعت حضرات دیوبند کی عقائد کی کتاب نسلی ہے جو ان کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور ان میں جو بعض نئی تفصیلات شروع ہوئی تو اس کے بارے میں المند المف ہے جس سے ان کے عقائد واضح ہے اور جن پر ہر ہرمین شریف کی تصدیقات ہے لیکن اس پنفلٹ اور پنفلٹ میں اولم ہے دیوبند پر صرف الزامات قائم کیے گئے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات کون ہیں جن پر یہ الزامات قائم کیے گئے ان میں شاہمیر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جن کی پیدائش بارہ روی شادی گیارہ سو ترانوے ہجری میں ہوئی اور انہوں نے سکھوں کے ساتھ جہاد کیا اور इनकी शहादत 24 जी सन बारह सौ छियालीस मुताबक अठारह सौ में हुई अब یہ انگریزوں کے خلاف جہاد اور سکو خلاف جہاد کا حراول دستہ تھے اور سب سے پہلے انہوں نے جہاد کی بنیاد رکھی اس کے بعد اس جہاد میں شریک ہونے والے انگریزوں سے جہاد کرنے والے حضرت مول محمد قاسم صاحب نوتوی رحمۃ اللہ تعالی جن کی پیدائش رمضان بارہ سو میں ہے اور جن کا وسال چار جمادی الغلا بارہ سو ہجری میں ہے اور دوسرے مجاہد جو اس کے ساتھ شریک ہوئے حضرت مولانا رشید وہی رحمۃ اللہ علیہ جو جنہوں نے رمضان مبارک میں شاملی کے مقام پر انگریزوں خلاف جہاد کیا مئی اٹھارہ سو ستاون میں تو ان حضرات کے خلاف انگریز اسی زمانے سے چاہتا تھا کہ ایسا پروپگردہ ہو کہ مسلمان ان سے متنفر ہو جائے مولانا خزیر رحمتہ ان کے بہت مدع خاص ہے تو ان حضرات کو سب سے پہلے سامنے رکھا گیا اور ان پر اعتراضات کیے گیا کہ گویا یہ معذ اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی توحیر کرنے والے ہیں حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں تاریخی طور پر یہ حقیقت ثابت ہے کہ جو نے اپنے خور کا آخری قطرہ بھی اللہ کی توحید اور نبی پسند کی رسالت اور رضوس کے لیے وقف کر رکھا تھا اور وہ صرف زبانی باتیں کرنے والے تھے بلکہ عملی طور پر میدان جہاد میں شریک ہوئے اور انگریز جو تھا وہ ان کے خلاف رہا اور انگریز کے دور میں یہ اور ان کے ساتھی جیلوں میں رہے اور سو سالہ دور میں انگریز نے ان کو پریشان کیا ملک میں بھی یہ قید رہے اور ملک سے باہر بھی قید رہے لیکن آپ ساری رات لماز پڑے کسی کافر کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا سارا دن روزہ رکھے کسی کافر کی دکشیر بھی نہیں پھوٹتی کافر ہمیشہ مسئلہ جہاد سے پریشان ہوتا ہے اس لیے لال گرسٹ کہتا ہے کہ جب تک دنیا میں قرآن پاک موجود ہے اور قرآن پاک میں جہاد کا مسئلہ ہے میں کبھی ٹھنڈی نہیں دست جہاد جو پارے نہ اس مسلمان نوجوان کو بیوی بھریج سے ہو سکتی ہے نہ بچے نہ ماں باپ نہ کوئی اور اور دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ڈر کی چیز موت ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بات پکی ہوتی ہے کہ میں بھی مرنا نہیں بلکہ میں ہمیشہ بھی صرف زندگی حاصل کرنے جا رہا ہوں اس لیے جو موت سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی اور کسی مصیبت سے ڈر ہی نہیں سکتا اس لیے کافر ہمیشہ مجاہدین کو بدنام کرتے رہتے ہیں چنانچہ جب داروں کی غداری کی وجہ سے انگریز جہاد میں کامیاب ہو گیا اور یہ لوگ بیچارے ناکام ہو گئے تو جہاد سے وہ پھر بھی بہت زیادہ قائف تھا اس لیے اس نے تلاش کیا کہ کوئی ایسی آدمی ملے جو ان مجاہدین کو بدنام کر دے اس سرسے میں باڈی آف دقل بریلوی جس کی پیدائش اٹھارہ سو چھپن میں ہے سن ستاون کے جہاد میں اس کی عمر صرف ایک سال تھی جس نے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور مولانا نروفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی آخری سال تھے جب جب یہ شخص پیدا ہوا تو اس لیے اس آدمی کو خریدا گیا کہ تم مجحادی کو بدنام کر اس نے تیرہ سو چوبیس ہجری میں ایک فتوا پرتب کیا اور شاہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر پہلے اس نے چار کتابیں لکھی شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافر قرار دینے کے لیے اس کو برا برابر اور بدنام کرنے کے لیے اسی کے ساتھ پھر ان کے ساتھیوں محلہ اور محلہ گوہی کے خلاف بھی کتابیں لکھنی شروع کر دی چنچے اس نے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً سڑسٹھ سال بعد پہلا رسالہ لکھا جس میں شاہ صاحب کے بارے میں لکھا کہ یہ شخص کے رسول تھا حالانکہ شاہ اسمیر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جو کتاب تقویت البان ہے وہ ان کی زندگی میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہر جگہ پہنچ چکی تھی تو ان کی زندگی میں کسی سنی عالم نے یہ بات نہیں لکھی کہ یہ شخص گستاخ خدا ہے یا اس کتاب میں خدا کے شاہ رسول کی شان میں گسا کے ہیں بلکہ ان کے وفات پانے کے بعد اس زمانے میں چونکہ جہاد زوروں پر تھا اس لیے یہ انگریز کے ایجنٹ ڈرتے تھے کہ اگر آج ہم نے مجاہدین کے خلاف کوئی بات کی تو پھر ہمارا تیا پانچا کر دیا جائے گا اور ہم دنیا میں کھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے رہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اس لیے اس وقت تو یہ دب بیٹھے رہے لیکن جب قسمت کی بات تھی تلکل ایام الزام الحاب الاس کے مسلمانوں کو شکست ہوئی اب مجاہدین کی پکڑ دھکل شروع ہوئی کسی کو کالے پانی بھیجا جا رہا ہے کسی کو پھانسی کی سزا جا رہی ہے اس وقت یہ انگریز کے جنٹ اوٹے اور ان کی شہادت کے بعد اور پر یہ الزامات لگانے شروع کیے چنانچہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارہ میں چار کتابیں لکھی الشہابیہ الشہابیا کفریات ابن وحابیہ سلسیف الحدیہ اللہ بابا ان سبحان صبح میں اس کو برا بھلا کہا اس طرح عدالت العار میں اس کے خوب ہاتھ کپڑے اتارنے کی کوشش کی گئی اور تیرہ سو چوبیس میں پھر شاہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کر رہے مولہ لوتی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا گوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف ایک فرقہ مرتب کیا گیا تو تیرہ سو چوبیس میں اس فتنے کی بدائش نے شروع کی اور ان پر ایسے الزامات لگائے جن کا ان کے فرشتوں کو بھی کچھ تصور نہیں آ سکتا تھا لیکن جب یہ الزامات لگے اور, اور اس کی کسی آدمی نے سنی رہی پھر وہ ہربیر شریف پر گیا اور وہاں جہاں ساری دنیا جا کر اپنے گروہ سے توبہ کرتی ہے یہ وہاں بھی جا کر جھوٹ بولتا رہا کہ اولا محدی عمد کے یہ عقائد ہے علماء دیوبت کے یہ عقائد ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ بولے لیکن کادیا میں بیٹھ کر پنڈت سوامی زیادہ جھوٹ بولے دہلی میں بیٹھ کر پنڈت شردانند نے جھوٹ بولے پر میں بیٹھ کر لیکن مکہ اور مدینہ میں جھوٹ بولنے کے لیے واقعہ تر کسی اعلی حضرت کی ضرورت تھی کوئی ادرا حضرت پہ وہاں جا کے ایسا کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے جب یہ واپس آیا اور اس نے شور بچایا تو جو صحیح اور معقول طریقہ ہوتا ہے علماء مائ شریف ہے دے براہ راست پھر علماء مائ دیوبند سے چھبیس سوال گات کیے تاکہ آپ ہمیں بتائے کہ آپ کے کی عقائد کیا ہے جس میں علماید نے شوال تیرہ سو پچیس میں المحد الم، المفرد نامی کتاب جو مرتب کر کے وہاں بھیج دی اور اس پر تمام بڑے بڑے دیوبند نے دہشت کیے اور ان تمام الزامات کو الزامات قرار دیا کہ یہ الزامات ہیں جو ان لوگوں نے ہم پر لگائے ہیں ہم ان باتوں کو ہر عقیدہ اپنا نہیں رکھتے بلکہ ایسے عقیدے والوں کو جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک بھی توحید کرے اسے ہم کافر مرتاد اور واجب القتل سمجھتے ہیں جو نبی اکدرم کی پاک جوتا مبارک جو ہے اس کو تصویر سے حکاسی سے جوتنی کہیں ہم اس کو بھی کافر اور مرتاد قرار دیتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں نے اپنا پورا برات ظاہر کر دی اور ان الزامات کے جوابات دیے اور پھر ان کو اہل حرمین شریف اور مکر مدیدے والوں کو اس بارے میں حکم مان لیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے چنانچہ مکہ شریف مدیدہ شریف شام مصر حلب ان سب جگہ کے علماء نے اس کتاب پر تصدیقات لکھی کہ یہ لوگ صحیح علقیدہ اہل سنت والجماعت ہیں عاشق رسول ہیں، اور یہ اللہ میں سے ہے ان پر یہ جو الزامات ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان الزامات کی کوئی علمی حیثیت نہیں اس کی میں ایک دو مثالیں ارض کرتا ہوں کہ ایک موری صاحب بہت بڑے شاخ الحدیث تھے ان سے کوئی چودھری صاحب ناراض ہو گئے اور چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دے تو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ شخص گستاخے رسول ہے وہ کہہ لگے کہ ہم نے تو اس کی اتنے آواز سنے ساری عمر یہ تو ایک عاشق رسول آدمی ہے کہ نہیں میں آپ کو ابھی ثابت کر کے دیتا ہوں اب سب بیٹھ گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم حاضر ہوئے ہیں آپ ہمیں حضرت پاک کی حادیث سنائیں اور کا ترجمہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو حضرت جب حدیث پڑھی اور کالا کالا رسول اللہ کہا تو وہ چودھری کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ کافر ہمارے نبی پاک کو کالا کہتا ہے اور ایک دفعہ بھی کالا نہیں کہا دو دفعہ کالا کالا کہا ہے حالانکہ بات صاف ہے کہ آپ سے زیادہ حسین اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں اب اندازہ لگایا کہ شیخ الحدیث کے فری فیسٹل بیچاروں کو بھی یہ خبر نہیں تھی لیکن اس پر ایسا الزام لگا دیا گیا اب وہ صاف کہتا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نے دو مرتبہ جو ہمارے بھاگوں کو کالا کہا ہے جہاں جاتا تھا اور کے خلاف بھی یہ باتیں کرتا تھا اب اس کو الزام کہتے ہیں لکھنؤ میں ایک دفعہ مشاعرہ تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پر نظمیں پڑھی جا رہی تھی تو ایک شاعر نے نظم پڑھی پہلے شعر پڑا کاندے دبی کا گوہ رے حسین ہے کہ حضرت حسین جو ہے دبی پاک کی کان جس سے بہت ہی نکلتے ہیں ان کا یہ ایک ایسا ہیرا ہے در یقتا جس کی کوئی مثال نہیں تو دو چار آدمی کھڑے ہو گئے کہ یہ کافر کہاں سے آیا ہے دبی پاک کو یہ کہنا کہہ رہا ہے اب اندازہ لگا ہے کہ اس بیچارے کے فرسٹوں کو بھی پتا نہیں تھا اس نے جلدی سے بدلا کہ یہ ان پر لوگ کہاں سے آ ہیں جو بات کو سمجھ طریقے کاندھ جس سے سونا نکلتا ہے اس کو نہیں جانتے یہ تو پھر اس نے اپنا شیر بدل لیا ڈرتے ہوئے کہ چوکے سمودر سے بھی موتی نکلتے ہیں اس نے کہا بہرے ڈبی کا گوہرے یکتا حسین ہے اس لیے بھی وہ جوٹیاں لے کر سٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ یہ آدمی ڈبل کافر ہے پہلے ہمارے ڈبے پا کو کانا کہا تھا بہرا بھی کہا ہے اب کوئی آدمی صحیح سے صحیح بات کو بگاڑنا چاہے تو اس کا دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں جامعہ خیر جب جلدر سے یہاں آیا اور پہلا سارا جلسہ بلتان ہوئے تھا تو اشتہار چھپا اور تین دیر کا جلسہ تھا بہت جلدی ہم تعلیم فرما رہے تھے کہ چونکہ روزانہ بھی پھر اعلان اسپیکر تھے کہ آج فلام علی صاحب کا بیان ہوگا فلام علی صاحب کا بیان ہوگا تو آگے آگے ہمارا تازہ اعلان کرتا پڑتا تھا اور پیچھے بریلویوں نے تازہ لگایا تھا اس شوق سے ہمارا تازہ چلا جاتا وہ اس میں آ جاتے اور کہتے کہ بھئی یہ جلسہ ہو رہا ہے اشتہار پڑھ لیا ہے اور ان دو کو چندہ دیا کرو یہ گستاخ ہے دیکھو کیسی باتیں اشتہار میں لکھتے ہیں تو اشتہار میں لکھا تھا نیچے کہ بستو رات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا کہ اگر عورتیں جلسہ سننا چاہے تو بھئی ان کے لیے پردہ کا انتظام ہے لیکن وہ کیا پڑھتے تھے کہ دیکھو لکھا ہے بس تو رات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا اب بیچارے اشتہار چھاپنے والے کے قیشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہمارے اشتہار کا یہ مطلب نکالا جائے گا کہتے دیکھو بستوں کے لیے رات کے انتظام ہو رہے ہیں بستوں بدماشوں کے لیے یہ ان کا جلسہ ہے جو دیوبدیوں کا جلسہ ہے تو جب انسان اس بات پر اتر آئے تو اس کا پھر اور کوئی حال نہیں ہوتا یہی حال سو سال سے بریلوی حضرات اللہ دیوبد کی باتوں کے ساتھ کر رہے ہیں جب آج سے ستانوے سال پہلے تیرہ سو چوبیس پچیس میں اولام دیوبد نے اس الزامات کے بارے میں اپنی برات بھی ظاہر کر دی اولا میں ہرمیر شریف نے بات مان لی کہ یہ الزامات واقعی الزامات ہیں اور یہ لوگ سید عقیدہ ستوال والجماعت ہیں لیکن یہ حضرات آج بھی یہ الزامات پھیلا رہے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد ہے کہ جو کسی دوسرے کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ جاتا ہے اس حدیث میں رضا کے بارے میں تو ہم نے بالکل یقینی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کفر انہوں نے اولیاء اللہ کی ذمے لگانا چاہا تھا وہ کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ گیا چنانچہ مولوی احمد رضا نے پہلا انار یہ کیا تھا اعتراض کیا تھا کہ مولا محمود قاسمت رحمۃ اللہ علیہ کے منکر ہے اور خطب المود کا جو انکار کرے وہ کافر ہے جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے چنانچہ خود شامل ہر بیر اس پر زور دیا لیکن یہ الزام اس نے کس طرح لگایا حضرت مولانا محمد کاشم الوطی رحمۃ اللہ تعالی کتاب تحضیر الداس ہے اس سے ایک ہی بار صفا اکی سے لی ایک صفحہ پندرہ سے لی ایک صفحہ تیر, تیر سے لی اور ان تیزوں کو ملا کر ایک فکرہ بنا دیا گیا حالانکہ مولانا دالوطی رحمتر انسان ہے اور انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اگر یہ ظلم کوئی اللہ کی پاک کتاب پر بھی کرنا شروع کر دیتا تو یہاں وہ بھی مطلب کچھ کا کچھ بن سکتا تھا مثال کے طور پر, پر قرآن پاک میں ایک جگہ آمن کہ بے شک لوگ جی ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے اب آدھی آیت کو یہاں سے لے لے اور آدھی آیت دوسری بلا لے سید خلون رفی جنم دا کریب کہ وہ ان قریب جو میں داخل کر دیے جائیں گے اب واضح ہے کہ اس میں ایک نقطہ بھی قرآن سے باہر نہیں دونوں جگہ قرآن پاک کی آیت ہے لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے لیکن کوئی مسلمان اب اس کو قرآن کی آیت نہیں کہے گا اور اس سے جو مسئلہ نکل رہا ہے کوئی مسلمان اس کو قرآن کا مسئلہ کہنے کے لیے تیار نہیں تو اگر یہ ضرور خدا کے پاک قرآن پر بھی کیا جائے تو وہاں بھی مانے بدل جا سکتے ہیں یہی کام عام رزادی مکہ مدینہ میں جا کر کیا اور تین جگہ سے عبارت کار کر پیش کی حالانکہ وہاں جو صاف لکھا تھا سفا دس پر کہ رسول اقدر سرسلم کا خاطم نبیر ہونا قرآن کی آیت خاطم نبیر سے بھی ثابت ہے جو قرآن کی آیت ہے پھر متواتر حدیث لا نوی آبادی سے بھی ثابت ہے اور جس طرح نماز کی ارکاتیں متواتر احادیث سے ثابت ہے اگر کوئی نماز کی رکھتوں کا انکار کرے کہ ظہر کے چار فرض نہیں ہے اثر کے چار فرض نہیں ہے جیسے یہ شخص کافر ہے ایسے ہی حضور پاک کی خطب نوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے اب بول رہا روسی اللہ تعالی لئے حضور پاک کی خطب کا انکار کرنے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور اس لیے جا کر وہاں جھوٹ بولا کہ وہ حضور کی خدمت کا ارکار کرتے ہیں اور یہ فاطبہ لے کر آیا کہ جو خدمت کا ارکار کرے وہ کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ کہے وہی وہ کافر ہے لیکن حضرت اللہ رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی تھے اللہ تعالیٰ کے فرمان حدیث کرسی بھی ہے کہ جو میرے کسی وری سے دشواری کرتا ہے میرا اس کے خلاف ادارے جنگ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے یہ کفر اسی پر واپس لوٹا دیا خود اس کی قلم سیاسی باتیں لکھی گئی چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ شاہ اسمیر شہید رحمتہ اللہ علیہ اپنے پیر کو شراہت نبی بناتے تھے القاقت شابیہ صفا ستارہ اور دنیا میں لکھا کسی آآ آآ کے لیے اللہ ازم الکلام حقیقی دعویٰ سرا تو اس کی نبوت کا دعویٰ ہے القد الشابیہ صفا اٹھارہ اللہ عز و جل سے کلام حقیقی مرش نبوت بلکہ اس کے مراتب میں اعلیٰ مرتبہ ہے تو اس کا دعویٰ کرنے میں باضروریت دیر یعنی نبی سلم کے خاطم دبیر ہونے کا ارکار ہے الکوکت الشابیہ صفا اٹھارہ انیس پھر لکھتا اس قول نفاق میں اس قالل بے باق نے صاف صاف تفریح کی کہ وہ علم بے کے برابر ہمسر ہوتے ہیں فرق اتنا ہے کہ انبیاء کو ظاہری بھائی آتی ہے انہیں بات نہیں وہ انبیاء کی مدد مسور ہوتے ہیں اسی برتبہ کا نام حکمت ہے یہ کل کھلا گار نبی کو نبی بنانے ہے اور نبی بھی کہاسا سا بچیت نبی ال کوکوا تو شعبیہ صفح بائی بے آشیا ازاں جبلا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہے और ये जब का दावा है कि की नहर बहाफ्तिया काल्बाबा सफा तेईस और अपने पीर राय रह को जबाबीर छाता नौ दबी बनाया अल्फाबा सफा चौबीस पीर जी की मोहर का खतना इसमें करार दिया शुरू किया अल्फाबा सफा छब्बीस ये बार्थ है की और मौलियाओं ने राधे इकरार किया है कि इसमीन शहीद अपने पीर को नबी मानता था और नबी भी कैसा जो सहब नबी हो यदि गोया मिर्जाईस मिर्जा को गैर नशरी नबी मानते हैं लेकिन इसमाइन शहीद अपने पीर को साहब शरीत नबी मानता था मिर्जाई को भी आगे बढ़कर लेकिन इसके बावजूद फिर लिखता है कि मैं इसमा इन जहनवी को काफि नहीं कर بلکہ احتیاط اسی لیے ہے کہ اسے کافر نہ کہا جائے اب حسام الحر کا جو فتویٰ وہ مقام دل سے لایا اس میں صاف تھا کہ جو ختم موت کے منکر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے چنانچہ وہ لایا ہوا فتوا مولانا شہید رحم اللہ لا اور مولانا نوسیفا تو نہ لگا لیکن مرزا مولیا مرزا کے کام آ گیا اس لیے چونکہ یہ شاہ شہید کے بارے میں سراہدن اقرار کر رہا ہے کہ شاہ شہید ختم رود کے مرکر تھے اور وہ اپنے پیر کو عام نبی نہیں بلکہ صاحب شیت نبی مانتے تھے اس کے باوجود کہتا ہے کہ ماں شاہ شہید احمد اللہ کو کافر نہیں کہتا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اسی لائے ہوئے فتوی کے مطابق کافر ہے اس لیے ہم حسام الحمد کا وہ فتویٰ بولانزا کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں عائے تکائے تو اور آپ حضرات کو بھی ساتھ یہ تعین کر دینی چاہیے کہ حق بحقار رسید کہ جس کا حق تھا اس کو یہ حق پہنچ چکا ہے اس کے بعد دوسرا الزام جو اس نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا گنگو ہی رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتے فیر بھی بول سکتے ہیں حالانکہ یہ بات قتل فتحر شیدیا میں کہیں موجود نہیں ہے فتح شدیا میں بالکل اس کے برعکس ہے کہ جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے من اسدا کو من اللہ کیلا اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے اب بتازہ لگائے کہ مولانا ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں اور ارو اجا مکے میں بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر ان کے ذمہ یہ جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی بال فل جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسے جھوٹ ہے جیسا قرآن پاک بھی آتا ہے لقد کاف اللہ کالو ان اللہ مسیحبن مریم وہ لوگ کافر ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ سمجھتے ہیں اب کوئی پادری لقد کافر لذیل لفظ اتار دے اور یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں صاف ہے ان نہ بے شک مسیح مر بے شک شک کی بات نہیں کہ مریم کے بیٹا مسیح جو ہے یہ اللہ ہے خدا ہے اور دیکھو قرآن بھی ہے کہ بغیر شک شبے کے مسیح کو خدا ماننا چاہیے حالانکہ قرآن نے اس کو کافر کہا ہے اس عقیدے کو تو جب یہ عقیدہ کفریہ ہے قرآن کے ذمے کوئی لگائے ایسا ہی جھوٹ بالی عبد رضا نے شاہشم رشید رحمتہ اللہ نے کے ذمے لگا دیا اور جو عمارت اشتہار میں دی ہے وہ بھی فتح رشیدیہ میں موجود نہیں ہے تو اس لیے پھر اللہ تعالی نے گر جوش میں آئی اور یہ فتویٰ اسی پر واپس چلا گیا کیونکہ خود والی عبد رضا کے ہاتھوں سے یہ بات لکھا گیا لکھی کہ کہتا ہے اس میں شہید کہتا ہے یہ صاف اقرار ہے کہ اللہ عزوجل کی بات واقعہ میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں حرج اس میں ہے کہ بند اس جھوٹ پر مرتلا ہو الکو اکوا سفا اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے وہ سب خدا کی پاک ذات پر بھی روا ہے جس میں کھانا پینا سونا پخانا پھرنا پیشاب کرنا چلنا ڈوبنا برنا سب کچھ داخل ہے اس قول خبیش کے قریات ہردیشوار سے خارج ہے القوقہ صفا پدر یہاں اقرار کر رہا ہے کہ اب بڑی میں رشید کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے پکڑا بھی پھرتا ہے پیشاب بھی کرتا ہے چلتا بھی ہے ہے اور مر بھی سکتا ہے کہ اللہ جل ہر نقص اور عیب سے آلودہ ہے یہ اس کا عقیدہ ہے پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ جن چیزوں کی دفی سے اللہ کی وجہ کی جاتی ہے سب باتیں اللہ جل کے ہو سکتی ہے ورنہ تعریف نہ ہوتی سونا سونا اونگ نہ بیک نہ یہ سب باتیں اس میں پائی جاتی ہے اور فتح رضیہ صفا چار سو سات سو اکانوے جلد اول پر یہ لکھتا ہے یہ ایسے کفریات کے بہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جو بکار سے پاک ہے جس کا کھانا نمکن پینا پیشاب کرنا پکانا پھرنا ناچنا تھرکنا نٹ کی طرح کلا کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا یعنی اللہ اور سما کرتا ہے لوادت جیسی خبیص میں ہیائی کا مرت کے بھونا یعنی لوڑے بازی کرتے حساب کے محرض کی طرح خود مخول بننا کہ معاذ اللہ اللہ تعالی لولے بازی کرواتا بھی ہے کوئی خباشت کوئی فضیحت اس کی شاعر کے خلاف نہیں وہ کھارے کا منہ بردے کا پیٹ مردی اور زری کی بل مل بالفیر رکھتا ہے یعنی اس کے ساتھ مردوں والا آلات ناسل بھی ہے اور عورتوں والا بھی دعوی رہی ہے سب نہیں جوفدار پاگل ہے یعنی وہ اندر سے کھوکھلا ہے صبو کز رہی خورسہ بشکل ہے یعنی ہے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد سے خسرا ہے یا عورت سے خسرا بر ہے کم سے کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے دبو بھی سکتا ہے زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بوک مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے اس کے باپ جورو یعنی بیوی بیٹا سب دب کر بلکہ ب باپ سے ہی پیدا ہوا ہے ربڑ کی طرح پھیلتا اور سبٹتا ہے برب کی طرح چوبکھا ہے یعنی چار چہرے اس کے اس کو جس کا کلاؤ فرا ہو سکتا ہے جو بندوں کے خوف کے بعد سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے بدوں سے چرا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے علم کچھ خبر سچی ہے تو علم جھوٹا ہے علم سچا ہے تو خبر جھوٹی ہے ایسے سزا پر مجبور ہے نہ دے تو بےگار کہلائے تو اس قسم کی یہ بکواس تقریباً پچپن باتیں لکھی ہیں جو ایک مسلمان پڑھ بھی نہیں سکتا چنانچہ ایک عدالت میں جب میں نے جج صاحب کو یہ بات سنوانی شروع کی تو جج صاحب نے کہا کہ یہ میں دیکھ کر لکھ لیتا ہوں کہ دروازے پر جو چپراسی کھڑا ہے وہ عیسائی ہے وہ کہا جا گھر جا کر کیا کہے گا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی باتیں کیا ہیں یہاں صاف یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ قیدے اس شہید کے ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس مئی شہید کو کافی کہنا جائز نہیں کیونکہ ہمیں اہل لا اللہ کی تکفیر سے برہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ایک عبارت میں سو اعتماد بھی ہو اور ددانوی اعتماد کفر کے ہو ایک عمارت کا ہو تو پھر بھی اس کو مسلمان کہنا چاہیے میں نے عدالت میں بربجی سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کہا کہ بعض اللہ وہ مفول بھی ہے لوڑے بازی کرواتا بھی ہے اس میں سوادی کروڑواں اعتماد اسلام کا مجھے نکال کر دکھاؤ یہ کہنا کچھ کے ساتھ بردو والی شادی بھی عورتوں والی بھی قرصہ مشکل ہے اس میں کروڑواں احتمال ایسا نکالو جس سے اسلام کا پیرو نکل سکتا ہے یہ اولیاء اللہ کی کرامت تھی دیوبند کی کہ وہ کفر کے فتوی جو ان کے لیے لے کر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی پر واپس لوٹا دیے تو شامل ہر میں یہی لکھا تھا کہ جو خدا تعالی کے بارے میں ایسا کی رکھے وہ کافر ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے تو اس لیے اس بارے میں جو اشتہار والے نے پہلا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے فتح رشیدیا حالانکہ میں بتایا کہ یہ بات غلط ہے اور وہ تو کفر لکھا ہے جو خدا کو جھوٹا کہے البتہ مولویہ ادا کا اقرار میں سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں شہید جو ہے وہ خدا کے بارے میں سارے عیب بنتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اس کو کافر کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے عید عقیدوں میں اسلام کا پہلو بھی چھپا ہوا وجود ہے جو عام امداد کو نظر آیا ہے اور کسی مسلمان کو آج تک نظر نہیں آیا نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ اللہ کو پہلے سے کسی بات کا علم نہیں کرتا نوزو بلا تو ملگا توحیران تفصیل بلان کی کے ایک سو اراسی کا حوالہ دیا ہے صفحہ لیکن وہ لکھا ہے کہ یہ موسلا کا قیدا ہے تو کسی اور کا اٹھا کر ہمارے ذیب لگا دیا گیا کسی ہماری کتاب ہی نہیں اس کے بعد لکھا کہ شیطان کا دو آلو سے زیادہ ہے نو زب اس پر براہ نے کاتیہ کا نام لکھا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بریلوی کتاب انوارے ساتیہ میں لکھی ہے کہ ہم تو ہر جگہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا بہتر پاک د پاک میں نہیں باندھتے لیکن شیطان کا ہر پاک دا پاک میں موجود ہونا یہ سب کی یہاں بنا ہوا ہے تو اس سے یہ عقیدہ بریلو کا ہے اور عبد الصبیع کا مولانا نے تو صرف اس کا آگے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے کیا ساتھ سے بسری ہوا کرتے اگر یہ شیطان کو ہاضر ناظر مانتا ہے بریلوی تو پھر یہ کہتا ہے کہ حضور پاک چونکہ زیادہ افضل ہے تو وہ بھی حاضر ناظر ہونے چاہیے تو نے لکھا ہے کہ پھر مولوی عبدالسمی کم از کم مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مسلمان شیطان سے افضل ہوتا ہے تو پھر یہ مولیا عبدالسمی ہر جگہ حاضر حضر ہونا چاہیے اس لیے بولا تو اس کا رد کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے بعض اللہ حضور پاک کے لیے ایسے عقیدے ثابت کرنے کے لیے آپ کی مثالیں شیطان کے ساتھ تھی گدوں کے ساتھ تھی بچوں کے ساتھ دی ہمارے علماء ایسے ان کے جواب میں بتوا جاؤ گے تو انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کو ہمارے علماء الزام کے دور پر لگا دیا اسو جیسا میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ کے رسول بھی خدا کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے باز اللہ باز اللہ حضور پاک کو شیطان سے تجویز دینے کی کوشش کی گئی اس طرح انہوں نے حضور پاک کو عالم الغیب کہنا شروع کر دیا تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ عالم الغب شہادت و قرآن اور حدیث میں اللہ تعالی کو کہا گیا ہے آپ حضور پاک کو کس طریقے سے کہتے ہیں تو انہوں نے پھر یہی حرکت کی کہ کی باتیں تو کو بھی ہوتی ہے بہت بڑا بہت خوبصورت سیب تھا تو بادشاہ نے دل میں کہا کہ اگر یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر یہ سیب مجھے دے تو پھر میں سمجھوں گا یہ ولی اللہ ہے تو اس بزرگ نے अपने हाथ में सेब उठाया और सेब उठाकर कहने लगे कि हम बिसर में गए थे वहां हमने एक गदा देखा जिसको कष्प होता था और वो गायब की बात में बताता था उसका मालिक किसी के जोली में कोई चीज डाल देता था گدے کی بدھی تھی پھر اس سے کہتا تھا کہ کس کے پاس یہ چیز ہے گدا اس کے سامنے جا کر سر جا دیتا تھا اور یہ کہتے ہوئے سیب بادشاہ کی طرف پکڑا دیا کہ اگر ہم بھی آپ کے دل کی بات جان لے اور گائب جان तो تو ہم اس گدے جیسے تو ہو ہی جائیں گے نا تو دیکھو امن رزاد نے خود سابت کیا کہ اللہ والے گدوں کو بھی آل بول گیب مانتے ہیں اسی طرح اور اس قسم کی باتیں اس نے لکھی और हजरत पाक का इलव गैब साबित करने के लिए उन्होंने बाज अल्लाह गदों तक की मिसाल पेश कर दी दीवानों की कि हर मोहब्बत जो है आखिर गैब का इलम होगा तो ईमान रखेगा न इसलिए हमारे औला मा ने उसको इंजामी तौर पर जवाब दिया की जब बाज इ गैब तू गदों के लिए भी मानता है और बाद इन तू बच्चों और दीवानों के लिए भी मानता है तो फिर तूने रसूलबाइम की क्या तारीफ की اب بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتا اس نے خام کا یہ الزام بکے ہوئے جا کر لگا دیا کہ یہ تو بولت کا اپنا قیدا ہے حالانکہ بولو نے اپنا قیدا اسی کتاب بھی آگے چند ستر کے بعد لکھا ہے کہ وہ الوپ جو لازم ڈبوت تھے حضور پاک کو بتام ہی ہاں عطا فرما دیے گئے تھے فرمایا تھا کہ تمام الوپ جو ڈبوت کے لیے لازمی وہ آپ کو اتاہ فرما دیے گئے تھے اور وہ الوبے شری ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ شری مسئلہ ہے کہ بکرا حلال ہے اور خرجیر حرام ہے. یہ دبی بتاتا ہے اور اس مسئلے کے شری جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ بھی آدمی کو پتا ہو کہ کل خرجیر دنیا میں کتنے ہوئے کتنے ہوگی کل بکرے کتنے اور کتنے ہوگے وہ کہاں کہاں بڑے بڑھنے کے بعد ان کے بال اور سب کو کہاں کہاں پہنچی ان باتوں کا تعلق ان میں شریعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہاں کامل کر دیے گیا دینا اس لیے نے پھر اس بات کو تبدیل بھی کر دیا تھا لیکن ابھی تک یہ کے چہلے اسی کو لے رہے ہیں حضرت صاحب کا بھر کر بڑھ ہو گئے یہ یہ اس میں شہید پر الزام ہے حالانکہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت بھی فرمایا کہ میں بھر کر میں دفن ہو جاؤں گا اور آپ کے کبر میں دفن ہونے کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا بدیدہ برورا بھی آپ کا روزہ تر موجود ہے اور کافر یہ ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پاک میں بدبور ہے اسی لیے تقریبا جگہ یہی لکھا ہے کہ میں بھی ایک دن آگوش میں سو جاؤ گا آگے لکھا کہ رحمت العالمی سکھتے خاصہ رسول کی نہیں वो वरण था ने तमाम ये बात पूरी नकल ले की गई, आगे वर्ण ने फरमाया है कि अल्लाह के देख मध्य भी दुनिया ने आखिरदेव ने अल्लाह की रहमत का सब बनते हैं और बरेलियों को इस पर एतराज करने का कोई हाकि नहीं क्योंकि ये हजरात साफ अपनी किताबों लिखते है दीवार मोहम्मदी ने लिखा है یہ حضور پاکی کتاب میں موجود رہی لیکن والی احمد رضا کہتا ہے کہ یہ حضور پاک کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو کافر نہیں کہتا جو ماض اللہ مہاض اللہ حضور چمار سے بھی اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ احمد رضا طوار سے بھی زیادہ جلیل ہے اور اس میں عبد الزا کا ڈر لے تو بریلوی فوج اس کے خلاف شور بچائے گی لیکن بریلوی ایسے گستاخ ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جس شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے حضور پاک کے بارے میں کہی ہے اس کو کافر کرنا احتیاط کے خلاف سمجھتے ہیں سب ابیا ری یہ بھی بولنا شہید کی بات ہے اور بولنا شہید کو وہ کافر نہیں کہتا اگر اس میں کفر ہے تو پہلے حمد رضا کو کافر کرنا پڑے گا اور پھر بولیا اس میں شیر حمض کی باری آئے گی آگے لکھا ابیا اپنی ابت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی بھی ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات ابتی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں یہ حوالہ نگر کرنے والے نے بہت بڑی بےمانی کی ہے لفظ یہ تھے کہ اول بھی بسا آپات بظاہر ابتی بساوی ہو جاتے ہیں اور بڑھ بھی جاتے ہیں اب دیکھیے یہ بظاہر کے لفظ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈبی کی عمل سے کسی ابتی کا عمل کبھی بھی نہیں بھر سکتا بلکہ ہمارا اس کا قیدا ہے کہ اگر غیر صحابی اہد پہاڑ کے برابر سورہ خیرات کرے اور صحابی ایک کھجور خیرات کر دے جس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے دبی کی ایک تصویر کے برابر پوری ابت کا ثواب کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے لکھا کہ بازار یہ ہوتا ہے कि बेराज की रात हजरत पाक नमाजे फर्ज हुई और आपने कुल 15-16 साल नमाजें पड़ी लेकिन आज कितने मुसलमान हैं जिन्होंने साठ सत्तर साल पांच नमाजें पड़ी है तो गिरती हुए तो बजहर ये ज्यादा ही गिरी जाएगी हजरत पाक ने हजरत उलविदा फरमाया एक हाज फरमाया लेकिन कितने आज, आज आदमी जिन्होंने बीस बीस हाजिर किए हुए हमारे युवा साहब ने पचास किए बजहर गिरती हुए ये हाद वाक बहुत ज्यादा है پھر حضرت پاپ پا پر قرآن آ کر حجت الفا بھی آ ختم ہوا اس کے بعد آپ نے کچھ قرآن ختم کیے لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور گنتی میں یہ بہت زیادہ ہے تو اس بات کے کہنے میں یہ بات تھی کہ دبی علوم میں ممتاز ہوتے ہیں اور گنتی امال میں تو بعض لوگ آگے بڑھ بھی جاتے ہیں اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے حضور کا بھی کر رہی ہے کہ سے کی طرح ہے यहाँ भी यह बात न से लिखी है लिखा है कि यह जो तुम मजाक करते हो कि जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम क्यों खड़े होते हो ये बेलादमे और समझते हो कि हजूर आप पैदा हो रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि जब हिदू अपने कन्हैया के लिए खड़े होते तो अगर अपने डबी की तहजीब के लिए क्यों खड़े हो इससे माल हुआ के जो दयाकीदे खड़े हैं ان عقید اس بات کے لیے کبھی ان کو رام چندر کا نام لینا پڑتا ہے کبھی شیطان کا نام لینا پڑتا ہے کبھی گدو کا ذکر کرنا پڑتا ہے اس, اس لیے یہ لفظ شرارتیں خود چھیڑتے ہیں جب ہمارے اولا با ار الفاظ کو ان پر واپس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ شور بجاتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے اس کے بعد اوضل براہ کے جو ہمارے دیے گئے وہ ہماری کتابیں ہی نہیں اور آگے یہ لکھا کہ ابیا اور تقریب یہ بھی اس نے آپ عبادت کا خلاصہ نکالا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو الب بھی ہے کہ جو شخص ہمارے پاس پہ گوسر کو اپنے ڈسٹبن بھائی کے برابر کہے وہ شخص کافر ہے ہم تو ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں وہاں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کو شاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ میری عزت کیا کرو اور یہ صرف اللہ تبارک بات ال کی کیا کرو اور اپنے بھائی کی اپنے بھائی کی اکرام کیا کرو اقربا اخاکم اور یہ حدیث جو تقویت المان میں ہے یہ مولیاتیہ میں لکھی ہے اور وہ حضور پذروں کو بھائی لکھا ہے البتہ تقویت میں مولانا نے جو بات لکھی ہے وہ آزادی لکھ سکا وہ یہ کہ برادری کئی قسم کی ہوتی ہیں کوئی جسم دسویں بھائی ہے نسمی بھائی ہوتا ہے کوئی برادری کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ بھی پٹھان بھائی ہے کوئی بولے کے حساب سے یہ پاکستانی بھائی ہے تو سب سے بڑی برادری ارسانی برادری ہے تو برادر لکھا کہ ارساب ارسان سب آپس میں بھائی ہے اور ڈبیوں کو اللہ تعالیٰ اردو بڑا برتبہ دیتا ہے تو گویا سارے انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد الرسل کا دبیوں کا ہوا اور سارے دبیوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد الرسلاسلوم کا ہوا تو اس جگہ تو مولانا یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا حضور کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ آپ کے مرتبے تک کوئی اور بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا اور پھر یہ بات ہے کہ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں لیکن یہ لوگ بالر عیسائش کو کافر کہنے کے لئے تیار نہیں اب بقول مالیاب رضا اس فکر میں اسلام کا پہلو موجود ہے جو اپنے دسویں بھائی سمجھے تو بریلوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پہلو ہمیں نکال کر دے آگے لکھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا اور خار نے میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ بھی اسے دھوکہ دیا ہے نے تو کتاب ہی ختم کے اس بات میں لکھی ہے لیکن انہوں نے ختم دو قسمیں کی ہیں ایک یہ کہ زبانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں پیدا ہونا اس کو بھی قرآن سے ثابت کیا ایک یہ کہ آپ اس معنی بھی خاتمد نبی ہے کہ سب نبیوں سے اعلی مقام رکھتے ہیں اور فائنل اتھارٹی ہے آپ سب کے حکموں کو منسوخ کر سکتے ہیں لیکن کوئی آپ اس کو منسوخ نہیں کر سکتا بلکہ سارے جتنے ڈبی پہلے ہیں وہ حضور پاک کی ابتی ہے اس سے آپ کو میں لکھا ہے کہ اگر میرے فرض کوئی اور بھی ڈبی آئے گا تو حضور پاک کا ابتی بنے گا بتحت ہوگا اور وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں روتبے کے اعتبار سے کن کا ذکر ہے نہ کے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھیں ہندوؤں کی دیوالی کی پوریا کھانا جائز ہے اور دوسرا والا پھر جوڑا ہے کہ ہندوؤں کے سود کے پانی سے پلا پانی بھی جائز ہے اور آگے پھر یہ لکھا ہے کہ حضرت وہ سہر کے سبیر کا پانی پیرا جائز نہیں ہے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید و سہر رضی اللہ تعالی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سبیر کا پانی سے بھی برا ہے اصل بات اس کو وشال سے سمجھے کہ بکری حلال ہے خرزیر حرام ہے لیکن اگر کوئی بکری چوری کی ہو تو وہ حرام ہے اس طرح کوئی اسی بکری کو حضرت حسین کا ڈ لے کر جمع کرے بسم اللہ بس ولاحی کی وجہ کہے کہ اب بسم اللہ حسین تو بریلوی بھی, بھی کہتے ہیں کہ یہ بکری حرام ہو ہوگی اب ایک آدمی نے بکری کسی ہندو سے لی اور پھر مسلمان نے جمع کی تو سب کہے گے کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ مسلمان کا ذویہ ہے لیکن ہندو کا ذویہ حرام ہے اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو اس مسلمان کی دوا کی بکری یہ نہیں کھا رہا حالانکہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہ گوری وہ بکری چوری کی ہے اس لیے نہیں کہ مسلمان کی ہے یا اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس مسلمان نے یہاں بسم اللہ نہیں بسم اللہ کم پڑا بس بلّہ حسین پڑا ہے بےس بل حسین پڑا ہے تو اس لیے چونکہ اس سبھیل میں یہ نظرل لے اللہ کی بات کرتے ہیں اور نزرل گار اللہ کی بیت جو ہے یہ بات ہے اور غارلہ کی بات شرک ہے اس لیے اس کو بدل کیا جاتا ہے اور چونکہ کافروں کی حلوا پوری جو ہے ان کا زبیہ حرام ہے ایسی چیزیں حرام نہیں ہوتی اس لیے اس بات پر یہ انہوں نے لکھا ہے آگے جو عرف الجادی نظر برار کے حوالے دیے ہے یہ سرے سے ہماری کتابیں ہی نہیں تو بکسر یہی ہوا کہ یہ جو کچھ ہے الزامات ہی الزامات ہیں اپنی کتابوں کی روشنی میں ایسا کافر ہے کہ جو اس کو پرلے درجے کا فاسق فاجر مسلمان بھی سمجھے وہ بھی کافر مرتاب دہرا اسلام سے خارج ہے اس کا وکا کسی انسان حیوان سے جائز نہیں اور اس کی ساری اولاد جو ہے وہ ولد جناح اور حرام ہے کیونکہ امدا یہ کہتا ہے کہ جو حضور پاک کو معذ اللہ معذ اللہ چوڑا چمار کہے بلکہ اس سے بھی جلیل کہے بلکہ گدہ بھی جلیل کہے ان باتوں میں اسلام کا پہلو موجود ہے اس لیے ایسے آدمی کو کافر کہنا جائز نہیں ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کتن کفر ہے اس میں اسلام کا پہلو قتل موجود نہیں اس لیے اسی طرح امردا یہ کہتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو مرد اور عورتوں والی جذبیہ باندھے اسے فائر المقول باندھے لونے بازی کرنے والا کروانے والا باندھے ان باتوں میں بھی اسلام کا پہلو موجود ہے اس لیے ان باتوں کے کہنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ ار میں کوئی سلام کا پہلو موجود نہیں جس نے یہ ارد باتیں کہی ہیں وہ کافر ہے اگر اماد نے الزام لگایا ہے تو یہ تو بہرحال پھر بھی کافر ہے آخر میں یہی ہے کہ بولنا تھانوی رحمت اللہ کو کافر کہا گیا ہے بولا تھانوی بھی, بھی تحریک آزادی کے ہیرو تھے اور مسلم لیگ کو بھی یہ لوگوں نے کافر کہا اور ان کے کافروں نے کہ ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ مسلم لیگ کافروں بتدوں کی جماعت ہے کیونکہ اس میں اشرف علی زندہ باد کے نارے لگائے جاتے ہیں اب جن لوگوں نے بھی انگریز کے خلاف تحریک آزادی میں یہ جہاد میں حصہ لیا یہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں ان کے چاروں کا اصل گناہ یہی ہے چنانچی حکومت پاکستان اور بسبوت بس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اولا بہ دیوبت کا پاکستان کے بنانے میں اتنا بڑا کردار تھا کہ جب بشرقی پاکستان میں پاکستان جڈا لہرایا گیا تو ایک دیوبدی عالم بالا ظفر السمانی رحمت اللہ سے کہا گیا کہ آپ یہ جڈا لہرائے اور بغروی پاکستان میں جب یہ جڈا لہرایا گیا تو بولنا شبیر الصب عثمانی اللہ کو کہا جائے بہ بدھیل تھے کہ آپ پاکستان جھنڈا لا رہے تو گویا مسلم کی حکومت خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کے بنانے میں ان حضرات کا ہاتھ ہے خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو اشتہار تقسیم کیا گیا ہے اول تو تقریباً سو سال پہلے ان الزامات سے اپنی براق بھی ظاہر کر دی گئی اور اولا میں ہرمین شیخ کو حکم مار کے ان کے فاصلے فیصلے کو مان لیا گیا تو اب سو سال کے بعد یہ گڑے بردے اخاڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی دوسرا یہ کہ صرف الزامات ہی الزامات ہیں آج تک کسی عام دیو بدی نے بھی ان عقیدوں کا انتظام نہیں کیا کہ واقعہ تر ہم یہ عقیدے رکھتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں بلکہ مخالفت ہے اختلاف میں دلیل پر نظر ہوتی ہے مخالفت میں پروپے پرو پر گڈے پر نظر ہوتی ہے کہ اس آدمی کو بدنام کیسے کر رہے ہیں اس لیے یہ حضرات دوسرے ملکوں کا کار بنے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہی ایسے ہی کرتے ہیں چنانچہ جب پاکستان کی پاکستان کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد دو جماعتوں کا اتحاد ہوا قومی اتحاد قائم ہوا تو پھر بھی سب سے پہلے دورالی صاحب کا وزٹ ٹوٹ گیا اور وہ یہاں سے باہر انگلینڈ چلے گئے اور انگلڈ میں جا کر پھر بھی لوگوں نے ایک ایسی ازادی کتاب لکھی جس کا نام زلزلہ رکھا تو اس لیے جب بھی انگریزوں کو مسلمانوں میں لڑائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ بریلوی حضرات بھی ہمارے کام آتے ہیں اس لیے بریلوی حضرات جو بیچارے ناواقف ہیں وہ بھی جان لیں کہ یہ کام امریکہ اور برطانیہ کروا رہا ہے تین کو مسلمانوں کو لڑنے کے لیے اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے وہ آخر دعوان رحمد اللہ رب اللہ